بسم اللہ الرحمن الرحیم خدشہ اور توقعات آج جب کہ دینی اور جہادی جماعتوں کے خلاف ملک گیر آپریشن شروع ہو چکا ہے بندہ کو اپنی 31 دسمبر کو لکھی ہوئی یادداشت مجرم یا پتھر یاد آ رہی ہے اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ حکومت نے کشمیر سے پسپائی اور دینی جماعتوں کے خلاف آپریشن کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور اس آپریشن سے پہلے راستے کے پتھروں کو ہٹایا جا رہا ہے اس تحریر کے پورے تیرہ دن بعد بارہ جنوری کو صدر پاکستان کی تقریر نے اس خدشے کو پورا کر دیا یہ اللہ جس طرح یہ خدشہ بد پورا ہو گیا ہے جس میں خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہے اسی طرح وہ اچھی توقعات بھی پوری فرما دے جن کا بارہا اظہار کیا جا چکا ہے اور تیرے قرآنی وعدوں کی بنیاد پر ان کی امیدیں مجھ سمیت تیرے ہر بندے کے دل میں بسی ہوئی ہیں اماد ذلك کا اللّہ بزیز آمین یارحمرحمین